ترتیب سے ان خوشگو مسند ہے ایسی بات کہ گویا ترتیب سے رکھی ہوئی لکڑیاں لکڑیوں کو بڑی ترتیب سے رکھا ہوا پلیٹس ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی لکڑی کی یہ سب لے ان کا حل کیا اندر سے یہ کل نقل علیہم لیکن وہ ایسے گھبرائے رہتے ہیں کہ ان کو ہر چنگاڑ ہر بجلی انہی پر کڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مناقینا نے کہا کہ کچھ بھی مصیبت آئی تو ان کو لگتا ہے ہمارے اوپر ہی آئے گی عذاب آئے گا تو ہم پہ ہی آئے گا اللہ کی طرف سے کوئی پول کھولی جائے گی تو ہماری کھل جائے گی ڈرتے تھے ہمیشہ گھبرائے گھبرائے رہتے کہ کوئی آیت تو نہیں آتی ہمارے بارے میں ہمیشہ ڈرے ڈرے سے رہتے تھے یا سبون اقلا علیہم اور اگر جنگ کا معاملہ ہوتا کچھ مسلمانوں کی مشرقین کی جنگ کا کوئی معاملہ چھڑنے والا ہوتا تو ان کو ڈر پہلے سے آ جاتا ابھی اپنے کو بھی جانا پڑے گا اس کے اندر گھبرائے گھبرائے رہتے تھے ڈر ڈرے رہتے تھے ہمت نہیں ہوتی ہے گناؤ کی وجہ سے جب دل برباد ہو جاتا ہے جب دینداری خراب ہو جاتی ہے آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہمت والا نہیں رہتا وہ اللہ نے فرمایا یہی دشمن ہے فخدار فکور اللہ نے فرمایا یہی دشمن ہے اصل دشمن مسلمانوں کے یہی لوگ ہیں فحدار ان سے بچ کے رہو خاطم اللہ اللہ ان کو غارت اللہ ان کو قتل کرے کیسے ہیں کہاں سے یہ جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں کہاں سے ہیں؟ کیوں یہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ کیوں یہ دین اختیار نہیں کرتے جگہ پر اللہ نے فرمایا جیسے مسلم اللہ نے کہا میں کہ جو میری نصیحت سے منہ مو موڑے گا اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے اللہ نے کیا فرمایا جو اللہ کی نصیحت سے اللہ کے دین سے اللہ کے قرآن سے منہ مو موڑے گا اللہ کی شریعت سے منہ مو موڑے گا اس کے لیے کیا انجام ہے لیکن جو اللہ کی یاد کو اپنے لیے اپنے سینے سے لگائے اللہ کو زندگی میں بھولے نہیں اس کا حال کیا ہے اللہ ابر اللہ تتم ان خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے دلوں کا اطمینان اللہ سے جڑے رہنے پر ہے جب بندہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے دل کا اطمینان چھن جاتا ہے اس کی زندگی میں وحشت گھبراہٹ ٹینشن اور فکر اس طرح سے پریشانیاں آ جاتی ہے تنگی آ جاتی ہے بہت سارے لوگ ٹینشن ٹینشن ٹینشن سب ہے دنیا کا دیا سب ہے اس کے پاس کیا ٹینشن ہے اس کو اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے زندگی میں دین نہیں ہے سب ہیں لیکن دین نہیں ہے اسی لیے مغربی مالک کو آپ دیکھیں وہاں سے آ رہے وہ یوگا کے لیے لال کپڑے پہن رہے ہیں کوئی دوسرے رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں کود رہے ہیں چل رہے ہیں چرس پی رہے ہیں. کیا اپنے آپ سے کیسا بھاگیں گے اپنے آپ سے بھاگنے کے لیے شراب جوا زنا نشا گد کیا کیا ہے گانجا چرس چیخو چلاؤ کچھ تو کرو جنگلوں میں جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ دنیا کا سفر کرو آدمی اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتا ہے آدمی اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتا ہے جو اللہ سے بھاگتا ہے سکون اس سے بھاگتا ہے جو اللہ سے بھاگتا ہے سکون اس سے بھاگتا ہے جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے سکون اور کامیابی اس کی طرف بھاگتی ہے یہ جس آدمی کی سمجھ میں آ گیا اس کے پاس دنیا کا کچھ نہیں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے کی پاس کیا گھر میں ہے, ہے. مٹھی بھر پڑا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے ہیں آپ کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اور بوری کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان بنا ہوا ہے کیا ہے لیکن دنیا کی حکومتیں قدموں میں تھی آپ کا کیا حادثہ اللہ کے نبی صلاح دیکھا آ کے ابو سفیان نے دیکھا صحابہ کو وزو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے اور جا کے کہا میں نے بادشاہوں کی بادشاہ دیکھی ہیں ایسا بادشاہ نہیں دیکھا میں نے کہ جس کے لیے لوگ جس کے وزو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں تمر کا کیا حال تھا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں بدن پہ کپڑے کیسے پیون لگے ہوئے ہیں سواری گیسی مریل سواری لیکن فتح کیے کہاں کہاں تک جہاں تک ان کا نام گیا وہاں تک ڈر گیا اور لوگ ان سے کاپتے تھے ایسا روح ایسی حکومت آج کیا حال ہے مسلمانوں کا ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ دین کہاں ہے اللہ کے دین کو چھوڑ کے آدمی عزت پا سکتا ہے نہیں پا سکتا ہے سہمے سہمے گھبرائے گھبرائے ڈرے ڈرے کیا حال ہے؟ معلوم نہیں کل کون سی قوم مسلمانوں کو چبا جائے اور وہ وقت آپ صلاح نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ دسترخوان پر جیسے لوگ بیٹھتے ہیں کھانوں کو لے کر ویسے مسلمانوں کے بارے میں لوگ جمع ہوئے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کیوں ہے ایسا ہم نے دین کی کیا قدر کی جو اللہ ہماری قدر کرے ہم نے اللہ کے حکموں کا کیا لحاظ کیا جو اللہ ہمارا لحاظ کرے ہم نے پس پوش ڈال دیا دین کو بھلا دیا اللہ نے ہم کو بلا دے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عمر رضی اللہ ممبر پر کھڑے ہیں صحابی کہتے میں نے ان کے لباس میں لگے ہوئے تیرہ پیبن ایک صحابی کہتے ہیں مجھ کو دعوت بھی حضرت عمر رضی اللہ نے ان کے ساتھ کھایا میرے کو دعوت بڑی بھاری پڑی کیوں کھا رہا ہوں نگلنے نہیں آ رہا اتنی سوکھی روٹی کیا زندگی ہے یہ ایسے بادشاہ ہمارے تھے آج مسلمان سب اللہ نے دیا ہے کھاتا پیتا ہے ڈکار لیتا ہے اللہ کا حکم توڑتا ہے اور آخر میں بولتا ہے اللہ نے کیا دیا یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا وہ نہیں دیا اور دوسری قوموں کو دیکھتا ہے رشک اور لالچ کی نگاہ سے اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے اس سے زیادہ نعمت کیا چاہیے جو جنت کی نعمتوں کا راستہ کھولنے والی نعمت ہے اس سے زیادہ کیا چاہیے دین کی نا قدری کرنے والا انسان اللہ کے ہاتھ اور دنیا میں اس کی بے دیر ایک نقصان ہے کہ انسان پر خوف فکر رنج علم غالب آ جاتا ہے اس کو سکون اس کا حرام ہو جاتا ہے یہ نقصان ہے دنیا کا نمبر پانچ اللہ کی نعمتیں بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے چھن جاتی ہیں اور رزق کی برکت بعض گناہوں سے اٹھا لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ویری کبھی اللہ علم یا علی قوم حتی ما بی انفسی یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر ترپن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل ہے یہ نیگیٹو الفاظ ہے یعنی جب وہ دینداری چھوڑ دیتی ہے اور اپنا حال دینداری کی بجائے بدینی والا بنا لیتی ہے تو اللہ تعالی اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے اللہ کی نعمتیں چھین جاتی ہے کب جب آدمی بے دینی پر آتا ہے تو بعض وقت اللہ تعالی نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے ضروری نہیں ہمیشہ چھینے لیکن اللہ تعالی بعض اوقات قوموں سے عزت کو چھین لیتا ہے دبدبے کو چھین لیتا ہے بعض اوقات قوموں سے رزق کو چھین لیتا ہے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بعضوقات نعمتوں کو چھین لیتا ہے بندوں سے کیوں جب وہ اپنے اپنے حال کو بگاڑ دیں جب وہ دینداری کو چھوڑیں اور بددینی پر آ جائے آپ دیکھیے ایک دور تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے غالب تھے مسلمان کی حکومت تھی ایک وقت تھا مسلمان ایجوکیشن اور سائنس کے اعتبار سے آگے تھے ویسٹ نے مسلمانوں سے سائنس لیا لیکن آج مسلمان کا کیا حال ہے رپورٹ نکلتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ پچھڑی قوم مسلمانی ہے سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پچھڑی والی قوم مسلمان ہے وجہ کیا ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی نام دیتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر مسلمان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو تو واقعی مسلمان ہے کیا تو واقعی مسلمان ہے واقعی تو اللہ کا بندہ ہے ت نے اللہ کا کیا لحاظ کیا ت نے اللہ کے دیت کا کیا لحاظ کیا جو اللہ تیرا لحاظ کرے غیروں کی سازشیں اپنی جگہ ہیں دوسروں کا ظلم اپنی جگہ ہے یہ ہے لیکن اللہ کی نصرت کے لیے تیرے پاس کیا ہے تھی ایسا کیا کیا جو اللہ تیری مدد کرے ان تنصر اللہ انصر قم وہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اب بتائیے کہ اللہ کی مدد پانے کے لیے تو نے اللہ کی کیا مدد کی اللہ کے دین کی کیا مدد کی اللہ کے کی... اللہ کا دین مٹ رہا ہے زندگیوں سے دین نکل رہا ہے تو نے کیا کیا اس کے لیے تیرے گھر کا کیا حال ہے تیری اپنی زندگی کا کیا حال ہے تیرے بچوں کا کیا حال تیری بیوی کا کیا حال ہے نبی کے بارے میں دنیا میں لکھا جا رہا ہے یہ ٹیررسٹ ہے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں بربادی لانے والی کتاب ہے نے کبھی زبان کھولی اس کے بارے میں تجھ کو کوئی گال ہی نہیں پلٹ کے دیکھتا ہے رک کے لڑتا ہے اس سے تجھ کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ کم سے کم بتاتا تو صحیح کہ تیرے نبی واقعی کیسے تھے تجھ کو خود نہیں معلوم تو کیا بتائے گا قرآن کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن ہم جلائیں گے نعرے لگانے کو تو آتا ہے تو خود پڑھتا ہے کیا قرآن کو نعرے لگانے کے لیے تیار ہے توڑ پھوڑ کے لیے تو تیار ہے لیکن وہی قرآن جس کے بارے میں لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں تو اس سے پوچھا جائے ٹھیک ہے قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو بتا قرآن میں کیا ہے تو میں پڑھائی نہیں کبھی خود اس کو نہیں معلوم ہے یہ خود قرآن کو کہاں سینے سے لگائے ہوئے ہیں اس کو خود سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم ہے اس کو قل اللہ ہوما کا مطلب نہیں معلوم ہے اس کو انا, انا کرکا اثر کا مطلب نہیں معلوم ہے اس کو اس کو بل اصر اِنَّ انسان الفقص کا مطلب نہیں معلوم ہے کیا معلوم ہے اس کو اس کو گانے یاد ہیں اس کو گانے یاد ہیں اس کو صورتیں کتنی یاد ہیں جب قرآن کے ساتھ تیرا یہ حال ہے جب اللہ کے فرمان کے ساتھ تیرا یہ حال ہے نبی کی سنتوں کے ساتھ تیرا یہ حال ہے تو اللہ کے ہاں کون سی صف میں کھڑے ہونے کے لائق ہے پھر کہتا اللہ کوئی مدد نہیں کر رہا پھر کہتا کہ اللہ کہاں ہے مسلمان رہے ہیں تو کیسا مسلمان ہے ہم نے دین کا کیا حال کیا ہے جو ہم دین کا حال کر رہے ہیں وہی ہمارا حال ہو رہا ہے جیسا عمل ہوتا ہے ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں پر بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں عالمی سطح پر اس میں کوئی شک نہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہم اس کو بولتے ہیں ہے مسلمانوں کا استحصال ہوتا ہے جہاں جس کو موقع ملتا ہے کرتا ہے لیکن ہم دوسروں کو ہی ہمیشہ الزام دیتے رہیں اپنے حال پر غور نہ کریں تو ایک دن آئے گا کہ آدمی اللہ کا انکار کر دے گا بولے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی جب ہم سہیے تو ہم کو اپنی طرف بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اس زندگی سے نکلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمت کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے حال کو نہ بدل لیے اپنے حال کو بگاڑتی ہے تو قوموں میں اللہ کی نعمت چھن جاتی ہے عزت اقتدار اور بہت کچھ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیمین منفقت منفا قطل قسم اور ایک رواج میرے بارہ کہا کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنا اس سے تجارت تو چل جاتی ہے مال تو بک جاتا ہے لیکن کمائی گٹ جاتی ہے کمائی مٹ جاتی ہے اور برکت نکل جاتی ہے کتنے مسلمان ہیں جھوٹ بول کے اپنی تجارت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں گناہ کی وجہ سے آدمی کے مال کی تجارت کی برکت اڑ جاتی ہے پھر کما رہا ہے لیکن کافی نہیں ہو رہا ہے روتا ہوا ہے تو رو ہی رہا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ تجارت میں جب آدمی جھوٹی قسمیں کھا کے چیزیں بیچتا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس مال سے جو برکت ہے وہ برکت چھن جاتی ہے برکت کیا ہے برکت چیز تھوڑی ہو لیکن ضرورت پوری ہو جائے کفایت اس میں ہو جائے. کافی نہیں کافی نہیں کافی نہیں کچھ بھی کافی نہیں مسلمان کو آج تو بعض گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال کی رزق کی برکت نکل جاتی ہے رزق کی برکت نکل جاتی ہے اس کو امام احمد ابن حبان احبان وغیرہ نے روایت کیا ہے آئیے یہ نمبر چھ بعض گناہوں کی وجہ سے دنیا میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کی دعا ہی رد ہو جاتی ہے اینڈ میں سب کچھ نہیں ہے تو آدمی کرے گا کہ اللہ کو پکارے گا لیکن بعض گنا ایسے ہوتے کہ ان کی وجہ سے آدمی کی دعا ہی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے کون سے بنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں لتا مرن معروف ہی وہ لتا نہ تم کو چاہیے کہ تم بھلائی کی تاکید کرتے رہو نیک کام دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے رہو برائیوں سے منع کرتے رہو ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرو برائی سے منع کرو ورنہ او آکن اللہ شکن اللہ ہو رہے ای ورنہ ایسا ہوگا کہ دور نہیں وہ وقت کہ ایسا وقت آ جائے کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے اور تم متدو نہ ہو فلاح پھر تم اللہ کو خوب پکارو گے لیکن اللہ تمہاری دعا کو سنے گا نہیں آج مسلمان ایک دوسرے کو دنیا کے اعتبار سے کیا کچھ نہیں کرتا ہے ایجوکیشن میں بتا رہا دیکھو یہ کورس کرو بزنس میں بتا رہا یہ بزنس کر لیکن وہی دوست اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے وہی دوست روزہ نہیں رکھ رہا اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے وہی دوست وہی رشتہ دار وہی قریبی وہی پڑوسی گناؤ میں پڑا ہوا اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں تک کہ گھر والوں کو گناؤ سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلائی کی تاکید کرو برائی سے منع کرو ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تم تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اللہ کی پکڑ آئے گی اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری نہیں سنے گا چاہے کعبہ کا پردہ پکڑ کے اللہ کو پکارے چاہے سدے میں سر رکھ کے اللہ کو پکارے اللہ نہیں سنے گا تو امر بالمعروف نہ ہی انل یہ اتنا اہم امر ہے کہ اس کو امت اگر ترک کر دے اللہ کی پکڑ آنے کے بعد پھر اللہ دعا بھی اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ دعا بھی قبول نہیں کرتا گناہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا حال بیان کیا اور کہا صاحبی کہتے ہیں سفر میں ہے اشا اغبر بکھرے بال ہیں اور دھول میں اٹا ہوا ہے یمحی الاسما دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا یا رب یا رب اللہ کو اے میرے رب اے میرے پر پکار رہا اللہ سے سفر کی حالت میں لیکن آ فرماتے وہ مکان حرام وہ مشرب حرام وہ حرام اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے وہ خود ابھی حرام اور وہ حرام کھا کے پلا ہے تو انا استجاب الگ <الیداري> اس کی دعا کہاں سے قبول ہو گئی حرام جب آدمی کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب آدمی حرام کھاتا ہے حرام پہنتا ہے حرام پیتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی بعض گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان گناہوں کی وجہ سے اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے آج کتنے مسلمان ہیں تجارت میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اس کی نگاہ صرف پروفٹ پہ ہوتی ہے اس کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے ہم اتنا پروفٹ ہونا چاہیے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا ایک دور آئے کہ آدمی اس میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آیا وہ حلال آئے گا،, آئے گا حرام سے آئے گا کوئی پرواہ نہیں تو حرام کھانے سے حرام پہننے سے آدمی کے آدمی کی دعا رد ہو جاتی ہے دعا کی قبولیت اس کی نہیں ہوتی ہے اور آگے آئی بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ کی لانت اس پر ہوتی ہے اللہ کی لانت کیا ہے ایک آدمی اللہ کی رحمت سے اس کو کوئی حصہ نہ ملے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جانور بھی اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے محرومی کب ہوتی ہے بعض گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی پر اللہ کی لانت ہونا لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا ہے اس کو اللہ کی رحمت سے باہر نکال دیا جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو نہیں ملے گی کیوں آپ دیکھیں کیا گناہ ہے مجاہد کہتے ہیں ادا اج دبت ادا اج دبت جب زمین میں سوکھا آ جاتا ہے جب سوکھا آتا ہے بارش نہیں ہو رہی زمین سوکھا آ زمین میں اناج نہیں اگ رہا ہے جب سوکھا آتا ہے تو جانور زمین کے کہتے ہیں ہادی بنی آد امین یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کہتے ہیں لاہ بنی آدم اللہ کی لانچ ہو ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے گناہگار گار آدم کی اولاد پر اللہ کی لانچ ہو کون کہہ رہا ہے جانور کہتے ہیں جانور بدوا کرتے ہیں گناگاروں پر کب جب بارش نہیں ہوتی ہے تو جانوروں کی دعا میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے یعنی بدوا میں اور اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن دین کا سیکھنا عمل کرنا تو آگے ہے دین کی سیکھنے کی جب کوشش شروع کرتا ہے تو سارے جاندار یہاں تک کے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں لیکن اگر سوکھا آتا ہے تو زمین کے جانور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری لانچ ہو ان لوگوں پر جو گناہ کرتے ہیں کیوں ان کے گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے آگے آئیے ابن کسی نے اس کو ذکر کیا ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لانا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا وہ موکیل کاتباہ شاہدئی خالہ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے ایک گناہ ایسا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین علمین ہے آپ نے لعنت کی دعا کی ہے دیکھیے رحمت اور لانت اپوزٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں لیکن آپ دعا کیا کر رہے ہیں رحمت سے دوری کی دعا کر رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو کس پر آپ کہتے لعن رسول اللہ صابق کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی کس پر آربا وہ موقیلا سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اور سود کا لکھنے والے پر اور سود کے لیے گواہ بننے والے پر سود کا کھانے والا سود کا کھلانے والا سود کے ڈاک لکھنے والا اور سود کے معاملات میں گواہ بننے والا گارنٹر بننے والا وٹنس بننے والا ان سب پر اللہ کی لانچ تو بعض گناہ ایسے ہیں ہر گناہ پہ لانت نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں پر لانت کی ہے یہ اس کے گناہ کے برے ہونے کو بتاتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لان اللہ من ذبح لغیر اللہ ممبلی اللہ کی لانت ہو یا اللہ لانت کرتا ہے اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے آج مسلمانوں میں عام ہے درگاہوں پر جا کر بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام سے کندوری کر رہا ہے مسلمان ان کے نام سے جانور ذبح کر رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لانت ہو ایسے آدمی کے اوپر کیونکہ جانور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے کسی اور کی رضا کے لیے نہیں صرف اللہ کا نام لے کے کی ذبح کیا جاتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو ساتویں بات یہ معلوم پڑی کہ بعض گنا ایسے ہیں کہ جن پر جن کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے اللہ کی رحمت اللہ رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ملتی ہے اس کو اور آئیے بعض گنا ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا میں بھی ہلاکت اور آفتیں آتی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقبل علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے ہماری طرف آپ نے رخ کیا خطبہ دینے کے لیے مہاجرین اور کہا اے مہاجرو اے ہجرت کرنے والوں خمس اذا تم بھین واعوذ اعود ان کو پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو کیا ہوگا پانچ چیزوں سے جب پانچ چیزیں مسلمانوں میں آئیں گی تو کیا ہوگا اس کو یاد رکھیے اور یہ بہت بہت ہی اہم حدیث ہے خصوصاً اس دور کے اعتبار سے آپ نے فرمایا لم تب ہر الفا ہفی قومی قطا اللہ فشافی جو بھی قوم کھل کر بے حیائی کرنے لگتی ہے کھل کر بے حیائی بے پردگی زناکاری سب بے حیا میں آتا ہے بے حیائی جب کوئی قوم کرنے لگتی ہے تو اس قوم میں تعاون آتا ہے پلیگ پلیگ ختم ہو چکا تھا ڈاکٹر کہتے تھے لیکن پھر سے ہمارے ملک میں پلیگ آیا اور ایسا آیا کہ اس کے لیے دوائی بھی نہیں تھی لوگ سمجھ چکے تھے یہ تو گیا لیکن پھر سے وہ بیماری آئی جب کسی قوم میں بے حیائی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے کھل کے لوگ اس طرح سے بے بےآیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں تعاون کی بیماری بھیجتا ہے اور لَمْ تَكُنْ مدد فی اسلدین مدعو اور ایسی ایسی بیماری اللہ ان میں ڈالتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے بھی ایسی بیماریاں نہیں دیکھی تھی ایڈس کی بیماری کیا ہے بعض روایت میں ہے کہ اس میں فشا فیم الم ان میں موت عام ہو جاتی ہے ایڈس کی بیماری آ جائے زناکاری عام ہو گئی ایڈس کی بیماری ایسی جس کا علاج ہی نہیں تو جس قوم میں زناکاری بے حیا آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماری بھیجتا ہے کہ جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی اس کے بارے میں سنا تھا نہ دیکھا تھا نئی نئی بیماری آتی ہے یہ پہلی چیز ہے زناکاری اور بے عام ہونا نمبر دوسری وَلَمْ وَلَمْ وجور جو سلطان علیہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کنجوسی کرتی ہے اور کمی کرنے لگتی ہے ڈنڈی مارنے لگتی ہے ملاوٹ کرنے لگتی ہے کم کر کے ناپ توول کے حساب سے ڈنڈی مارنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اوقی دبی ان پر قحت آتا ہے سوکھا بارش کم ہو جاتی ہے جب لوگ ڈنڈی مارتے تو سوکھا آتا ہے پیداوار کم ہو جاتی ہے اور مشقت میں وہ لوگ پڑ جاتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ ملتا نہیں شدت محنت بہت کرتے ہیں ملتا کچھ نہیں ہے تکلیف ہوتی ہے محنت بہت, بہت ہو جاتی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ضری سلطان علیہم ان پر بادشاہ ظلم کرنے لگتا ہے ڈنڈی مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بادشاہ کا ظلم ان پر آ جاتا ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے اور آگے آئیے والنا زکات اموال اللہ منی قطرہ مینا ولا اور جب کوئی قوم زکات روک لیتی ہے تو اللہ آسمان سے بارش کو بارش روک لیتا ہے ہاں اگر جانور نہ ہوتے تو ان پہ بارش کچھ بھی نہ برسات تھوڑی بہت ہوتی وہ بھی جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ جانوروں کے لیے بارش اب بتائی کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان کے لیے بارش نہیں اور جانوروں کے لیے بارش نہیں کب ہوتا یہ کب بارش رک جاتی ہے جب لوگ زکات روک لیتے ہیں زکات روک لیتے ہیں اور صلی مدوب و من گئی اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں کسی قوم سے اگر کسی قوم سے مسلمانوں کا عہد ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے کسی ملک سے اور کسی حکومت سے مسلمانوں کا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے امن جب مسلمان اس عہد کو توڑتے ہیں سازش کرتے ہیں اس ملک کے خلاف چاہے وہ مسلمانوں کا نہیں غیر مسلموں کا ملک ہو جب ان کے ساتھ مسلمان اپنے عہد کو توڑتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے کیا ہوتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو غالب کر دیتا ہے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم ملک سے اگر مسلمان ملک کا معاہدہ ہو اس معاہدے کو توڑے جب توڑتے ہیں تو دشمن مسلمانوں پر غالب ہو جاتے ہیں دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا ہے اور, اور اللہ اللہ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعلّہ ادو من غیر ان کے غیر کو ان پر اللہ تعالیٰ دشمن کو غالب کر دیتا ہے مسلط کر دیتا ہے فعق اور ان کے ہاتھ کی چیز وہ چھین لیتا ہے ان کا حق ان سے چھین لیتا ہے آپ غور کریں کیا حال ہے مسلمانوں کا آج کہ اللہ کی نبی فرما رہے ہیں کہ دشمن غالب آ جاتا ہے اور ان کے ہاتھ کی چیز ان سے چھین لیتا ہے اور فرماتے ہیں کہ وما علم وما تخمت کتاب اللہ وخ اور جا بسم بین اور جب مسلمانوں کے امام یہاں کے علما مسلمانوں کے حاکم مسلمانوں کے قاضی اور مفتی جب اللہ کی کتاب چھوڑ کے کچھ اور فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ نے جو علم نازل کیا ہے اس کو نہیں چنتے اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں کچھ اور شریعت اپنے لیے اپنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپس میں ان کو لڑا دیتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے مسلمانوں میں آپس میں باہ جو ہے گروہ بندی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں جب شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں کیا حال آپ بتائیں کون سی چیز نہیں ہے مسلمانوں میں اس کے بعد ضلعت اگر نہیں آئے تو یہ دنیا میں اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے دنیا میں یہ ضلعت آتی ہے دنیا میں محکومی مظلومی ضلعت بارش کی کمی موت بیماریاں کیوں آ رہی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے گنا بعض وقت آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے لیکن یہاں حدیث بتاتی ہے کہ آدمی کے مسلمان کے بد عمال بد عملی کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے اور آگے آئیے بعض اوقات بعض گناؤ کی وجہ سے چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لئے ابی تن لئے ابی تن عناسم ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ رات ایسے حال میں گزاریں گے الاشرین و برین ولا ابن ولاً سرکشی میں گھمنڈ تکبر میں کھیل تماشے میں موج مستی میں اپنی راتیں گزاریں گے کیا ہے مسلمانوں کا کھیل میں کھیل تماشوں میں اور حرام کاریوں میں شرارت میں تغیانی میں شریعت کی مخالفت میں اور اللہ کے حکموں کو توڑنے میں راتیں گزاریں گے کیا ہوگا فیوس بیہ قیر صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے خنزیر سور کو کہتے ہیں بہت برا لگتا ہے لفظ لیکن خنزیر لوگوں کو معلوم نہیں کیا مانے اس کی پگ سوائنگ صبح ہوگی تو ان کی راتوں کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا یہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے کیوں بست المارن حرام چیزوں کو حلال کر لینے کی وجہ سے یہ کیا کریں گے کیا گناہ ہوگا کیوں ہوگا ایسا ان کے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لینے کی وجہ سے اتنے اس میں کھو جائیں گے گویا کہ وہ حرام نہیں ہلال اتنے عادی ہو جائیں گے ان کے وہ تقا القینات اور گانے والیوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے ہاں گانے والیاں ہوں گی اس وجہ سے کیا ہوگا ایسی سزا ملے گی وہ شرب شراب پینے کی وجہ سے وہ اگل ام الربا سود کھانے کی وجہ سے وہ لفظ الحریر ریشم پہننے کی وجہ سے گانے کی وجہ سے اللہ کی شریعت میں حرام کو حلال کر لینے کی وجہ سے ربا کھانے کی وجہ سے اور شراب پینے کی وجہ سے اور ریشم پہننے کی وجہ سے یہ جانور بنا دیے جائیں گے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی صدف یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ان کے زواید میں روایت موجود ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے اس کو زواید امام احمد میں ذکر کیا ہے فرمزی کی روایت میں ہے کہ آسمان سے میری امت میں قذف ہوگا پتھر برسیں گے اور مسخ ہوگا چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور زمین دھسیں گے کیوں ہوگا صحابی نے پوچھا آپ نے فرمایا اذا ظہرت رت والمعازف و النا الخمور جب گانے والیاں اور میوزک کے انسٹرومینٹس عام ہو جائیں گے اور جب شراب کل کے پی جانے لگیں گے ذرا سی پکنک ہے انجوائےمنٹ ہے نیو ایئر ہے شراب پی رہا ہے مسلمان آفس ہے شراب پی رہا ہے پارٹی ہے میٹنگ ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے آرکیسٹرا میں جا رہا ہے پبز میں جا رہا ہے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے کال سینٹر ہے غلط غلط رشتے قائم کر رہا ہے ناچ گانے جنا کاریاں ساری چیزیں عام ہیں آج کیا ہوگا چہرے بگاڑ دی جائیں گے بندر اور سور کے چہرے کر دیے جائیں گے اللہ ہم سب کی بات فرمائے اور بعض گنا ایسے ہوتے ہیں کہ بندے سے ایمان کا نور ہی چھین لیا جاتا ہے اللہ ہم سب کو بچائے بعض گنا ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے من اراد منکم کم الجنا جو تم میں سے شادی کے لائق ہو جائے گا نکاح کے لائق ہو جائے گا ہم فوراً اس کا نکاح کر دیں گے باپ بیٹے کا نکاح فوراً کر دیں گے کیوں؟ کیونکہ لا کمزان اس لیے کہ جو بھی ذنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے جو بھی زنا کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور ہی چھین لیتا ہے وہ انشا اردا ہو وہ انشا ہو ہو پھر اللہ چاہے تو اس کو واپس دے گا ایمان کا نور یا تو نہیں دے گا کبھی اس کو آپ بتائیے ایمان کا نوری آدمی کے پاس نہیں قیامت کے دن پل سرات پر کیسا چلے گا ہو؟ وہ ہر آدمی قیامت کے دن پل سرات پر اپنے ایمان کے نور کی اس روشنی میں چلے گا اس نور کے اس نور میں چلے گا اس اجالے میں چلے گا اللہ تعالیٰ زنا کی وجہ سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جن کے نزدیک جنا کاری بڑی چیز نہیں ہے تو کون شادی کرے گا اتنا شادی سے پہلے کچھ رشتے رکھو پھر شادی کرنا ہے گھر میں الگ باہر الگ کئی لوگ ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے نگاہ کا زنا کوئی زنا نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بے حیائی کی زندگی گزار رہے ہیں فریڈم ہے فرینڈ شپ ہے کیا کچھ نہیں ہے آ, جو ہے آج آزادی اتنی ہو چکی ہے کہ اسلام نے جو حیا بتائی تھی مرد اور عورت میں فرق بتایا تھا مسلمانوں کی ماں امہات ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تم پردے کی آڑ سے ان سے بات کرنا ہے مسلمانوں کی ماں ہیں پردے کی آڑ سے ماں کو بھی آڑ سے پردے کی آڑ سے اور آج آج مسلمان یہ ہے کہ آج اس کو کوئی احساس نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے جاب کا نہ عورتوں میں احساس ہے نہ مردوں میں احساس ہے نکاح ہو رہا ہے لڑکی بھاگ رہی ہے دوپٹہ کہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے لڑکا بھاگ رہا ہے ہلدی لے کے اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اتنی زلیل ہو چکی مسلمان کو ماں بھی دیکھ رہی ہے باپ بھی دیکھ رہا ہے کیا مزال ہے کچھ بولے دیوس ہی ہے یہ اس کو دئیوس کہا گیا ہے اور آگے آئے گی اس کا نقصان کیا ہے پیپر دگی اس